الرحمن الرحمۃ الرحمہ صلی اللہ محمد و رحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہی تمام موجود برادران فارن صاحب کو شیخ سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درساب سوال صوب سے آج درس نمبر تیس آپ حضرت مبارک کانوں تک پہنچا رہا ہوں ہمارے سلسلہ بعض قیامت کے مختلف احوال کے بارے میں ہیں تو آج جو ہے اس کتاب کا سوال نمبر بیاسی ہے اور اس میں جو آج جو موضوع بحث ہے وہ حساب اور کتاب کے بارے میں کہ جی آیا کال قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا یا نہیں جس طرح کمیونسٹ لوگ مرتے ہیں بولتے ہیں جب انسان پیدا ہو گیا دنیا میرا مر گیا ختم ہو گیا کوئی حساب کتاب نہیں کوئی سزا جزا نہیں ہے کوئی قیامت نہیں ہے کیا ایسا ہے نہیں بھائی اللہ پاک قلعہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات الہی کے مطابق کتب سماوی کی تعلیمات کے مطابق حسن قرآن پابندی اس موضوع پر بہت عائد موجود ہے کہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد کل قیامت کے دن جب برپا ہوگا تو انسان کے اعمال کا جو ہے حساب کتاب ہوگا ذرہ ذرہ عمل کا حساب کتاب ہوگا لہٰذا اسی حساب کتاب کے حوالے سے تھوڑی سی بحث ہم کریں گے تو سوال نمبر بیاسی یہ ہے کیا حساب و کتاب کے بارے میں قرآن پاک میں آیات موجود ہیں جواب جی ہاں حساب اعمال کے حوالے سے قرآن پاک میں متعدد آیات کرمہ موجود ہیں چند آئے کرما حسفیل نمبر ایک جو ہے ان علین ایاب ہم ان علین حسابہ یہ سورہ غاشیہ کے آخری آیات میں سے ہے اس میں اللہ فرماتے بے شک ان نہ بے شک الینا ہماری ہی طرح یعنی مجھے اللہ کے پاس ہی ایاب ہم ان سب کو یعنی تمام محلوقات کو میرے پاس ہی پلٹ کے آنا ہے خوب اللہ کے پاس پلٹ ان سے مر جانے کے بعد کہاں جاتے عالم برزہ میں پھر حساب کتاب کی منزل پہ پھر آخری بہ جہنم کا مرحلہ آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بے شک سب کو ہمارے پاس ہی پلٹ کر آنا ہے سب ان نہ عالینہ حساب پھر ہمارے ہی اوپر جو ہے پھر بے شک ہمارے اوپر ہی ان کا حساب کتاب ہے پھر یعنی ہم نے ہی ان لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب لینا ہے اور ہر صورت میں لینا ہے کیونکہ عربی زبان میں یہ لفظ انہا جو ہے تاکید بدارت کرتا ہے پھر علینا کا جو پہلے ذکر ہونے سے تاکید اور اضافہ ہو جاتی ہے کہ یعنی اور بے شک ہمارے ہی ذمہ ہیں ان کا حساب کتاب لینا اور یقیناً اچھے اعمال والوں کے لیے اچھے جگہ ہوں گے برے اعمال والوں کے لیے برے جگہ ہوں گے اچھے عمال کے لیے اچھی جگہ اور جنت کی صورت میں ہوں گے بورے لوگوں کے لیے بورے اعمال کا نتیجہ جہنم کی صورت میں دیکھیں گے ہاں جی لہٰذا ان نہ عل ایاب ہم ان عالِن حساب ہم سورۂ کی آخری پچیس چھبیس نمبر آئے تھے تجمہ تحقیق ان سب کو ہماری طرف ہی پلٹنا ہے اور ہم ہی کے ذمہ ان کا حساب لینا ہے یہ سورہ ہاں جی غشہ کے آخر میں اس کے علاوہ سرح القاریہ میں بھی جو ہے یاد موجود ہے اللہ حمت فما یہ سرح انشقاق میں یاد موجود ہے ہاں جی انشقاق میں یاد موجود ہے فہمامن اوتیا کتاب وہ بھی فرماتے ہیں فرماتے باہر ہر وہ لوگ جن کو دیا گیا گیا ان کے کتاب یعنی نامۂ اعمال ہاں زندگی میں آپ نے جتنے بھی عمل کیے تھے اس وہ کتاب چیمیں کتاب کرام الکاتبین دو مکرم فرشتے لکھتے جاتے ہیں ہاں جی آپ کے نیک اعمال کا فرشتہ ایک فرشہ ہے وہ لکھتے جاتے ہیں دوسرا برے اعمال لکھتے جاتے ہیں تو وہ عمل پھر فرماتے ہیں فارما بارر المند ان لوگوں کو اوت یا جن کو دیا گیا کتاب اور اس کے عمل بھی امین ہی دائیں ہاتھ میں اگر دیے جائیں تو حسوحاس اور حساب ہے تو اللہ حرمان تو بہت جل ان کے ساتھ آسان حساب لیا جائے گا ہاں جی تجمہ یہ ہے کہ الم تجمہ کے بابا تجمہ بہر ہار جن لوگوں کے ذمہ جن لوگوں کے نامۂ اعمال بہرحال جن لوگوں کے نامۂ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو عنقریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا تو چونکہ قرآن پاک اور بھی بہت سہایتوں سے ثابت ہوتی ہیں ہاں جی نام اعمال جو ہے کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں جن کا دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ بد بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال برے ہوتے ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے حساب یعنی اسے آدمی جو ہے اللہ نے فرمائے فصوفہ یو حاصل وہ حساب یسیرا یعنی حساب ہوگا لیکن اچھے لوگوں کے لیے جن کے نام عمل دائیں حد میں دیں گے ان سے آسان حساب لیں گے تو حساب تو لیں گے ہر صورت میں لیکن آسان لیں گے ہمارے آج کل کے ہم جو سرسری حساب لیں گے لیکن حساب لیں گے سختی سے پیش نہیں ہیں گے اس کے ساتھ آگے آج نمبر تین فرماتے ہیں ان الدین یز الَََ صبی للہ لہم عذاب الشدید البیمان نسو یومن حصاوی اللہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں انََذین بے شغور یز الون بٹک جاتے انصبی للہ اللہ کے راستے بھٹک جاتے ہیں لہم ان کے لیے عذاب الشدید ان کے لیے سخت عذاب ہے یعنی کیوں سعد عذاب ہے بیمان نسو یومن حصاوی کیونکہ ان لوگوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہے بیماں کیونکہ نسوس بلا دیا یومن حساب حساب کے دن کو تو اس مبارک آیت میں بھی حساب کے دن کو واضح تو بیان فرمایا تو پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا ہم نے ہی حساب لینا ہے دوسرے میں فرمایا جن کے نامِ عمل دائیں میں دن سے آسان حساب لیا جائے گا اس مبارک آیت میں فرمایا جن ہاں وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ان کو بہت سخت عذاب ہوگا کیوں کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہاں جی جو غفلت میں زندگی گزار دیا گناہوں میں ہاں جی اور عیاشوں میں نفس پرستی میں شیطان کی اعتعاد میں اپنی زندگی کے لمحہ گزار گیا اللہ اور اس کے رسول کے اعتعاد نہیں کیا تو یقیناً جو ہے انہوں نے قیامت وہ کیوں قیامت بھول جانے کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ تین آج جو ہے مختصراً یہاں ذکر جی کیا اور اس کے علاوہ دیگر قرآن آیات سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں شک و شعبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے عظیم گرامین دیکھو ہم دنیا میں اگر آپ کسی ادارے میں رہتے ہیں اور آپ کام کرتے ہیں کسی بھی ادارے میں اور آپ کو پتہ ہو اس میں میرے کاموں پہ نگرانی کیا ہوا ہے اور میرے ہر جو ہے اچھے کام پہ مجھے ترقی ملتا جائے گا تنخواہ میں اضافہ ہوتا جائے گا میرے غلط کاموں پہ قانون کے خلاف ورزی پہ مجھے سزا بھی مل سکتا ہے نوکری سے نکال بھی دے سکتا ہے کوئی بھی سزا دے سا. اگر آپ کو اس بات پر اس ادارے کی سسٹم پہ یقین ہونا تو آپ کبھی بھی جو ہے نافرمانی نہیں کریں گے سیدھا سیدھا چلیں, سب سب چلیں لیکن اگر وہاں کوئی سختی وغیرہ نہ ہو تو اوپر نیچے کر لیں گے تو قیامت کے مسئلے میں بھی یہی ہے اگر آپ کو قیامت کے بارے میں یقین ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے مسلمان کو ہر صورت میں یقین ہونا چاہیے کیونکہ قیامت کا معاملہ نہیں ہے اللہ نے اپنے سچے کتاب میں پرانی پاک میں جسے اللہ نے ذالکل کتاب الار وفیق کا صنعت دے دیا یعنی اس کتاب کے اندر جو کچھ تعلیمات اللہ نے بیان فرمائے سب کے سب سو فیصد سو فیصد حق اور سچ اور حق اور حقانیت پر مبنی ہے تو پھر ہمیں گنجائش انکار کی کہاں سے گنجائش اعضا نگرامی صرف اپنے یقین میں اضافہ کریں لہٰذا لکھا یہ بات جی اور دیگر قرآن آیات سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ قیامت کے دن ایک مرحلہ ہمارے اعمال کے حساب کا ہوگا اور ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اور جتنی ظاہری اور معنوی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان سب کے بارے میں حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہمیں کوئی عمل خیر ہو یا شر انجام دیا ہوگا ان سب کا حساب دینا ہوگا اس لیے اللہ پاک سے ہم قیامت میں بورے حساب سے بجنے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ہاں جی حساب سو سے دعا کرتے رہتے ہیں امبیا عیمہ علیہ وسلم کی دعا میں پھر رسول اللہ کی دعا میں حساب سو برے حساب سے جو کی برے لوگوں سے لیا جاتا ہے اللہ کے درگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں کیونکہ اگر اللہ ہمارے اعمال کا سختی سے حساب لے لیں تو کوئی بھی بچ نہیں پائیں گے اس وجہ سے لہٰذا ہم جب تک اس دنیا میں ہیں اس وقت تک ذرہ برابر نیکی کی بجاوری کرنے سے گرامی جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس وقت تک ذرہ برابر نیکی کی بجاوری میں کرنے میں نیکی کی بجاوری کرنے سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور ذرہ برابر برائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی برائی جمع ہو کر کل ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جائے گا ہاں جے اور کا القیامت ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کا سبب بن جائے گا چنانچہ قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں حساب ہوگا حساب کے نظر میں اگر آپ کا اعمال نامہ اچھا ہوگا تو جزا ملے گی ہاں جی جنت کی صورت میں اور اگر آپ کا اعمال نامہ سیاہ ہوگا اور آپ نے زندگی بھر برے کاموں میں مشرور ہیں ہاں جی تو اسی کے مطابق سزا ملے گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشاس فرماتا ہے ہاں جی شرعیہ زلزلہ میں کہ ہمائی یہ عمل مسقال ذرۃ نخرہ ہمائی یعنی جو بھی شخص یہ عمل انجام دے مسقع یعنی وزن ذرہ ذرہ کے وزن کے برابر ذرہ جن بہت چھوٹے چونٹی کو بھی ذرہ بولتے ہیں رائے کے دانے کو بھی ذرہ بولتے ہیں جو چھوٹائی میں, میں مثال دیتے ہیں تو جو شخص ذرہ کے ہاں برابر درا کے وجن کے برابر رائے کے دانے کے وزن کے برابر نیکی کرے گا خیرن ان یا راہ وہ اس کو پا لے گا اس کو دیکھ لے گا اس کا نظیرہ بھی دیکھ لے گا اور میاں عمل اور جو شخص دنیا میں مسقال انجام دے دے مسقال ضرت ذرہ کے برابر ہاں جی شرن برائی یا راہو اس کو بھی دیکھ لے گا ہاں جی عجمہ یہ کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسی کو دیکھے گا اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھے گا لہذا بورے حساب سے بچنے کے لیے ہمارے بزگان دین نے ہمیں دعا بھی دے دیا اضوع کے دوران دائیں ہاتھ دھوتے وقت اس دعا کو پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دے دیا لہذا جو ہے برے حساب سے بجنے کے لیے کل قیامت میں ہاں جی بجنے کے لیے وضو کے دوران دائیں ہاتھ دھوتے وقت اس دعا کو پڑھے اور پوری توجہ سے پڑھے عذین کے رامی میں کو کئی دفعہ مختلف مقوبر بولتا رہا ہوں شکا بڑھاتے ہوئے کہ ہماری دعوت میں جو وضو کے دوران جتنے بھی دعائیں ہیں سب قیامت کے مختلف احوال سے مربوط ہے تو ان میں سے یہ دائیں ہاتھ دھوختے وقت جو دعا ہے وہ بھی قیامت کے احوال سے مربوط ہے کہ ایک عمل کے تقسیم کا منزل ہے کہ اچھے لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیں گے برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیں گے دوسرا جو ہے حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا اچھے لوگوں سے آسان حساب لیں گے برے لوگوں سے حساب لیں گے اس اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کا ہماری اس مبارک دعا میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں تو یقیناً اور یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منقول ہے ہاں جی عالم اسلام کی معاہد کی کتابوں میں آئی ہوئی دعا ہے امیر کبیر کی اپنی بنائی ہوئی دعا نہیں ہے انہی قرآن آیتوں کی روشنی میں کہارے نوین امت کو سکھایا ہوا دعا ہے لہذا اس دعا کو اگر ہم خلوص دل سے وضو کرتے وقت پڑھتے رہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو بہت ہی مہربان ہے ہزار باپ سے مہربان ہزار ماؤں سے شفقت والے ذات ہے تو وہ آپ کے ایک دن تو سنے گا نا ایک نہ ایک دن تو سنے گا لہذا ہمارے بزرگان دن فرماتے ارضو کے دوران باتیں نہ کریں اگر بات کیا تو حضو باطل نہیں ہوتے لیکن باتیں نہ کریں بلکہ ان دعاؤں کو پوری توجہ سے اپنے قیامت کا مشکل سمجھ کر آخر آخرت کے ہم مشکلات میں نجات کا ذریعہ سمجھ کر اللہ کے درگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں یقیناً ایک نے ایک دن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو پھر جو ہے اگر ایک دفعہ بھی قبول ہو گیا آپ کا یہ دعا ہاں اللہ نے کہہ دیا اوکے میرے بندہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا تو ضرور کر لے گا ہمیں اللہ اس کی رحمت سے امیدوار ہے کبھی نہ امید نہیں ہونی چاہیے تو آپ کا آخرت کا یہ حساب کتاب کا منزل آسان ہو جائے گا زند گرمی ہاں جی لہذا جو ہے پرو نگار تجمہ کیا اللہ اللہ آتی نہیں مجھے عطا کر کتابی میرے اعمال نامے کو بھی یمینی میرے دائیں ہاتھ میں کیونکہ کتاب کا نادائیں ہاتھ میں ملنا ہی سعادت بندی کی علامت ہے قیامت کے میدان میں وہ حاصل نہیں اور اورے اللہ میرے حساب لے لے حساب یسیرا آسان حساب ہاں جی آسان حساب لے لے میرے ساتھ سختی سے پیش نہ آ جائے یہ کیوں کیا ایسا کیوں ہوا کس طرح ہوا ہر ایک علت پوچھیں گے تو بندہ یقیناً پھنس جائیں گے بندے کے پاس جواب نہیں ہوں گے ہاں جی کیونکہ اللہ ہمارے دل کے اثرات سے خوب آگاہ ہے کوئی عمر اللہ سے مخفی نہیں ہے عرضین گرامی ہاں جی تو ترجمہ یہ کہ پرور دگار میرے اعمال نامے کو میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرما اور مجھ سے حساب آسان فرما تو عرض گرامی اس موضوع کو سامنے رکھ کر بندہ حقیقت سے ایک نصیحت کی طرف اس کے تاخیر میں ایک جو جملہ لکھا ہے کہ بس جو شخص اپنے رب کے ساتھ ہاں جی اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھے جو شاد اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دیتے رہیں اور کوتاہی کی صورت میں توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ اپنا کھاتا اور معاملہ صاف رکھے تو انشاءاللہ اللہ حساب کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جس کا تجمہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب لینے سے قبل تم اپنا حساب لیا کرو ہاں شبو قابل انتخاش ہوئی آپ تمہارے فرمانے یعنی تمہاری تم اپنے حساب لیا کرو اپنی تو اللہ قلق امن میں حساب لینے سے پہلے یعنی اگر آپ روزانہ اس لیے ہمارے اماموں نے فرمایا مولانا امام مسئلہ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں لے سمین نہ من ہا شب کل یومن ہاں جی ان عامل خیراً استزاد علّہ و عملِ شرَََََََََََٰص اللّہ تعليِ مولائمام مسيّ كظيم علیہ السلّى فرماتے ہیں ہمارے دوستداروں میں سے نہیں ہے ہمارے پیروکاروں میں سے وہ شخص نہیں ہے جو ہر روز رات کو اپنے محاسبہ نہ كرے يا صبح یا رات كو يا ميں ہر دن کو ہر دن كو اپنے حساب نہ لے لے خود اپنے حساب لے لے ہاں کیونکہ کوئی دوسرا آپ کا حساب لیں گے نا تو آپ اس میں اوپر نيچے كرنے كى گنجائش کوشش کر لیتے ہیں لیکن خود اپنے حساب لیں گے تو آپ اپنے آپ کو جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں دوسروں کو سو جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اپنی ضمیر کو جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں قرآن نے بھی فرمایا بل انسان علیٰ نفسی بشرا انسان کو اپنے بارے میں خوب آگاہ ہے اپنے نفس کو خوب جانتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں ہاں جی بل القاع معذرہ اگرچہ دوسروں کے سامنے جب بات ہوتی ہے تو بہت سے عدو تراشیاں کر لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جھوٹ نہیں بولتی انسان دو ذات کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا ایک اللہ کو جھوٹ نہیں بول سکتا ہاں جی اور ایک جو ہے اپنے آپ کو جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ آپ جھوٹ پر آپ کی ضمیر کبھی مطمئن نہیں ہوگا اور اللہ کو چونکہ آپ کے وہ اقرب المن شہر رقص سے بھی زیادہ نزدیک اللہ ہے تو اس کو بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتا لہذا کے عمل میں ہمارے تمام حساب کتاب جو ہے ہاں سچ اور سچائی کی بنیادوں پر ہوگا آپ نے جیسا کیا ہے ویسا ہوگا نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی نہ آپ پر ظلم ہوگا ہاں جی ظلم ہرگی نے اللہ نے فرمایا ہم حساب لیں گے اور تو ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا لیکن جیسے اس نے کیا ہے اسی حساب سے حساب لیں گے لہذا ذائن گرامی اس عظیم حساب کے لیے اپنے نے آپ کو تحریک نے چنانتی امام نے فرمایا لے سمنا ہم میں سنی وہ شاید جو اپنا ہر روز حساب نہ کریں پھر دیکھیں اگر اچھے عمل کا پاللہ باری ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اللہ سے مزید نیکی کی توفیق ادا کرے تو مانگے اگر برے عمل کے ارتقاف ہوا ہے تو پھر جو ہے توبہ کریں استغفار کریں انہی کلمات کے ساتھ آج کے درج ہے